محترم سامعین اور سامعات اللہ تبارکہ و تعالہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے ذریعے اور ذاکرات بہت زیادہ یاد کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے بخشش اور بہت بڑا عجب تیار کیا ہے روٹین کی یاد نہیں بلکہ وہ روٹین سے چہک کر زیادہ یاد کرتے ہیں اللہ تبالا کا تعالیٰ کی یاد سے رب سے دوستی لگ جاتی ہے اور یاد ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دوست ہوتا ہے جو کسی کا دوست نہیں وہ اس کو کہاں یاد کرے گا اللہ سے دوستی ہوگی تو رب یاد آئے گا اور اگر دوستی وفاواری ہوئی تو ہر وقت یاد آئے گا اور اگر دوستی مطلبی ہوئی تو پھر مصیبت کے وقت یاد آئے گا مطلبی دوست کو दोस्त मुसीबत کے وقت یاد رکھتا ہے ویسے یاد نہیں آتا اور جو وفادات دوست ہوتا ہے وہ ہر وقت یاد رکھتا ہے اور دوسری طرف سے جو مذہبی دوست ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت کام نہیں آتا اور جو حقیقی دوست ہوتا ہے وہ مصیبت مصیبت کے وقت کام آتا ہے میرا رات وفرتے ہیں تعلق اللہ یہ آصف کافی شدت تو اللہ کو آسودگی کے آسانی کے دنوں میں یاد کر اللہ تجھے تکلیف کے دنوں میں یاد رکھے گا اور السوء یہ بتاؤ کہ جب تم ہو تو تمہاری مصیبت جس دن کا نام دیا جاتا ہے وہ مشکل خوشا ہے وہ سب مشکلات میں پھنس گئے علی بنبی رضی اللہ تعالیٰ الزام بلایا جاتا ہے کہ وہ مشکل خوشا ہیں حاج ہوا ہے حقیقت میں ان کا رب مسل کشاہ ہے وہ حاضر ہوا ہے عزیز نبی اللہ تعالیٰ نے کتنی میں پھنسے کہ ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے حتیٰ کہ ان کے بیٹے پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے اور وہ بھاگ کر ان کی مدد کے لیے نہیں آئے وہ مشکل کشاہ نہیں ان کا رب مسلک شاہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کی یاد ہر حالت میں کرنا کام ہے تو اللہ بالکل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ جو ذکر ہے یہ دنیا اور آخرت کی ضمانت کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ اللہ کی یاد آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے دنیا میں بھی صبح سے شروع ہو جاؤ فریض کے بعد کے انکار آپ جانتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیوں اور گناہوں اور غلطیوں کی بنیاد کیا ہے شیطان کا پہکاوا اگر اس سلاروں میں شیطان نہ ہو تو ہم سارے میگما ہو جائیں لیکن جو شخص چاہتا ہے کہ وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے رمضان میں آپ دیکھتے نہیں شیطان بڑے بڑے, بڑے باندھ دیے جاتے ہیں سارے نہیں سفرت مارت الشیاطین سرکش شیطان باندھے جاتے ہیں سارے نہیں باندھے جاتے اس کے باوجود مسجدیں کم پر جاتی ہیں جو لوگ رمضانی نمازی ہیں وہ غیر رمضان میں کیوں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ شیطان کے بہتاوے میں اگر اس منظر نامے سے شیطان کی نفی کر دی جائے تو وہ سارے لوگ جو صرف رمضان میں آتے ہیں وہ سارا دال ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے باوجود آپ شیطان سے محفوظ رہے آپ کے لیے رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق واپیاں نہ رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اخبار اور دادا کو یاد رکھا ہے جب تک آپ رب کی یاد میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ آپ ہاں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی شر سے محفوظ رکھتا ہے اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان اور اس کی پناہ میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آنے کی دعا پڑتا ہے یہ آپ میں سے اکثر کو یاد نہیں ہوگی جو مسجد میں آنے کی دعا پڑتا ہے وہ سارا دل شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے بسم اللہ اوب اللہ وہ سلطان ہی راضی میں نے شیطان راضی بس اللہ وسلات وسلم اللہ رسول اللہ اللہ مختح یا باب آحمد یہ دعا جڑھتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن شیطان سے محفوظ گویا اس کا وہ دن رمضان کا دن ہے سارا دن نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور اگر اس طریقے سے سارے دن ہمارے گزر جائیں شیطان سے بچتے بچاتے رحمان کے ساتھ دوستی لگاتے تو پھر یہ زندگی کتنی عظمت والی سعادت والی زندگی ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہمیں آپ کتنی اچھی ہو جائے اس طرح ہمارا جو شخص صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا رہو لہو ملک کو رہو ہم لوگ کر دیے ایک روایت میں دس بار ایک روایت میں سو بار پڑتا ہے وہ سارا دن شیطان کی شر سے مافو جاتا ہے نمبر دو دس درجے بند ہو جاتے ہیں دس گنا معاف ہو جاتے ہیں اور جنت کے درجے یہ جو سیگنیچر آپ آئے اس کو درجہ بولتے ہیں اور یہ رائزر اس کا چار انچ کا ہوتا ہے پانچ کا چھ انچ کا ہوتا ہے اور جو جنت کی سیڑھیاں ہیں جو جنت کے درجے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابین, مابین اس کے ہر درجے کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے اب بتاؤ کون مقابلہ کرے گا آپ کا کون ہے تو آپ کے مقابلے میں آئے گا بھائیو یہ ایک کمپٹیشن ہے ایک دوسرے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے جنت میں جا کر بھی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے فرمایا جب بھی جنت کا سوال کرو تو سے آلہ کا سوال کرو کیونکہ سے آلہ سب سے جنت کا بلند مقام ہے وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو ساری جنتوں کو سیرام کرتے ہیں اب کوئی بندہ ستردوں میں جا کر دریائے سندھ کا پانی پیئے اور کوئی کراچی میں پیئے فرق تو بہت ہو پڑتا ہے دریا تو وہی ہے تو فرمایا جنت میں غریب بات کو پسند نہ کرو جنت میں غریب بات بھی ہوگا جو لوگ جہنم سے نکل کر گناگار تھے سیاہ تھے تھے مگر توحید سچے شرک نہیں کرتے تھے اپنے گناہوں کی سزا پا کر آدھا دار جنت ان کو مل جائے گی یہ جہنم سے جہنم کی قید سے آزاد ہو کر جنت میں جائیں گے بخاری گلید ہے جو آپ جلتی جہنم سے ہو کر آیا ہوگا اس کو اللہ اخبار درخواست جلتے ہوئے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اس کو بھول چکا جنابی تھا بس میری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ میرا چہرہ پیچھے کی طرف کر دیا جائے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے یہ مالکی کی حکومت ہے جہاں کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ سمجھا تیرا کیا ہے تو بعد میں کچھ اور مانگنے لگ جائے کہتا ہے اللہ تیری عزت کی کسم میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے کہ جہنوی جلتے میں دیکھوں کتنا مزہ ہوگا کہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں اور کتنی تکلیف ہے مجھے ان کو دیکھتا ہوں اللہ تبارک چہرہ نظر لے گا آل جنت نظر آ رہی ہے حریق الفل جنا اور حریق الفل سعید ادھر جنت مہکتی ہے ادھر جہنم تہتی ہے ادھر چہرہ کیا تو جنت نظر آئی پور قصور نظر آئے شہد اور دودھ کی نہریں نظر آئی تو کہتا ہے یہ اللہ ایک برخاست اور ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا تو بے وفا ہے ابھی تم نے کہا تھا میں کچھ اور نہیں مانوں گا کہتے اللہ بھلے کو مجھے ڈال دے ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ہے اس لیے کہ جہنت سے نکلا اس کا تیسرا کوئی مقام نہیں آراہ بھی وقتی طور پر اس ہوگا مشت مقام دو ہی ہیں اللہ جنت میں ڈال دے گا اب چپ چاپ گھوم رہا ہے کچھ نہیں بولتا پہلے میں نے بات کی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اب چپ رہو اب رحمۃ اللہ خود پوچھے گا سنا تجھے کیا چاہیے چپ ہے بولتا نہیں بولو کیا چاہیے یہاں کا قائدہ یہ ہے کہ یہاں کا میزبان رب خود پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے چپ ہے اللہ تعالیٰ سنتا چاہیے بتاؤ صحیح بخاری کتاب القاب میں حدیث ہے بتاؤ کہ ساری دنیا میں جو کچھ تھا وہ ڈیفنس ہاؤس اور ڈیفنس سٹی اور بحریہ اور, اور کیا بولتے کہ تاجروٹ سارا دے دوں ساری کراچی سارا پاکستان سارا ایشیا سارا افریقہ سارا آسٹریلیا سارا امریکہ دے دوں خوش ہو جاؤ گے اس کی پیٹرولم اس کا یورینیم اس کا سونا اس کی چاندی اس کے انسانوں کی قیمتیں ہر چیز روپے دے دوں خوش ہو جاؤ گے کہتا ہے تم آسمان العالمین یا اللہ تم میرا رب تو ہو کر مزاق کرتا ہے کہاں تیری شان اور کہاں میرا چیز بندہ اور مجھ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا میرا رب بھی مسکرا دے گا اور فرمائے گا جا ساری کائنات میں جتنا کچھ تھا اس کا دس گنا تجھے دیتا ہوں یہ سب سے غریب جنتی ہے فرمایا یہ نہیں آلہ والا بننے کی کوشش کرو پھر گوشت کا سوال کیا کرو پھر گوشت میں سے چشمے پوٹتے ہیں ساری جنرت کو شراب ہوتے ہیں تو میرے جی بھائیوں جو شخص روزانہ یہ اذکار کرنے سے اتنے اتنے اعلیٰ درجات بلند ہو جاتا ہے دس دردے بلند ہوتا ہے ہر درجے کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے تو وہ کتنا آلہ چلا جائے گا اللہ اکبر اور یہ دونوں طریقوں سے آپ شیطان کی شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں بسم اللہ میں آپ پڑھتا صبح شام تین تین بار اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی رابی کو فارج ہو گیا تھا تو جس قدم اس نے بیان کیا تو شگرد دیکھتا ہے استاد جی کا اپنا فائدے ہوا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑ لو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی دیکھ رہے ہوا تھا انشورنس کرواتے ہیں پیسہ دے کر جا سکتا پھیلتے ہیں یہ ہے جس نے صبح شام تین تین بار یہ دعا پڑی اس دن اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دی اللہ تعالیٰ کا بات ہے سبحان اللہ. اور فرمایا اللہ آپ جو سچے دل سے معنی پر غور کر کے ہے. اس دل صوت ہو جائے گا تو جنت میں گا. فرمایا تو سحان اللہ اللہ تینتیس تینتیس بار اور بعد میں حمد حمد کا ایک بات پڑھ لیتا ہے پوری دعا اگر اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ما سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے لیے ہم نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رب ال جو شخص یہ پڑھتا ہے اس سے زیادہ نیکیوں میں کوئی بڑھ نہیں سکتا اللہ وہ یہی ذکر اس سے زیادہ کرے اللہ خطبہ اسی طرح باقی ادار جو کتابوں میں مذکور ہیں یہ سارے انسان کی حفاظت کے لیے ہیں اور یہ دبا بھی ہیں اور غذا بھی ہیں دوا بھی ہیں پروٹیکشن بھی ہیں غذا بھی ہیں حضرت عثمان اللہ تعالی پر جب گھیرا تنگ کر دیا گیا کھانا پینا بند کر دیا گیا ان کا وہ صرف اللہ کی یاد کرتے تھے قرآن حقیقت کی تلاوت کرتے تھے لیکن انکار کرتے تھے وہی ان کی روٹی تھی وہی ان کا پانی 40 دن تک تکلیف رہی اور میں بعض ہے قیامت کے قریب قیامت کے قریب شدید تنگی ہو جائے گی کھانے جانے کی پوچھا گیا کہ وہ سو پھر لوگ کیا کھائیں گے کہا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ ان کی جگہ ہو گئی ہے اسی کے ساتھ اپنا گزارا کر جب یہ پڑھنے سے انسان تکلیفوں بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے تو یہ حفاظتی کو بھی طرح ہوئے اور جب یہ پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے تو یہ دوا کی طرح ہوئے اور جب یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بھوک ختم کرتا ہے تو یہ طاقت کا انجیکشن بھی ہوا ٹونک بھی ہوا اور یہ بھدا روٹی کی جگہ پر بھی کام کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا کر دیتے ہیں تو جو فجر پر کر گھر جاتا ہے اس کے لیے یہ حج اور دو عمرے اور دو حج کے برابر ہے بال میں کمزور کا ہے اور بال میں ہنسلتا ہے تو یہاں کے انسان گھر سے باہر نکلا ایک شخص نے تحقیق کی ہے اور بتایا کہ بالکل صحیح بنایا بیٹھا اللہ دفتر میں کیا پندرہ میں کیا بیس میں نہ پڑتا ہے گھر میں واپس آیا بسملنا پڑتا ہے لباس پڑتے پہنتے وقت جوتا پہنتے وقت دوارا کھولتے وقت برتن کھولتے وقت بسملنا پڑتا ہے है رکنا لیتے ہو کے بسملنا پڑتا ہے واش روم میں جاتے ہو کے بسملنا پڑتا ہے ہر چیز کی بارداد حاصل جاتی ہے اللہ کے نام کی برکت سے ان کو سب جاتا ہے شام ہوئی شام کے انتظار کیے سوتے وقت اللہ حکبت جانتے میں موت اللہ تعالیٰ کلمہ نصل کر دیتا ہے جان رہا تھا پتہ چلا میں مرنے جا رہا ہوں کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اگر سوتے میں مر جاوے تو یہ ساد سے محروم رہ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں اسلم تو لف سیلے تومر علیک یہ والی دعا جو پڑھ کر سو جاتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں پڑتا آخری دعا یہ والی پڑھتا ہے اگر سوتے میں مر گیا تو اس کی موت کی مانگ کر سمجھو کہ کلو پڑ کر بہت ہوا ہے آپ اپنا پہلو لیتے سیدھے پہلو پر لیٹتے پر بات الٹے لیٹنا پیٹ کے بعد لیٹنا یہ جہنوں کا لیٹنا کتنی طور پر نہ حساب سے اچھا ہے نہ حساب سے اچھا ایک تل کا بجا تو یغب و حل الٹا لیٹنا یہ نہ سکتا ہے ایک میں کہا کہ کا ریتنا ہے اب جب انسان ان آداب کا خیال کرتا ہے رضی دل دل کی بات مانتا ہے کچھ چیزیں سائنس جانوں نے ثابت کر دی ہے تو کہتا ہاں ہا یہ ٹھیک ہے یہ سائنس سائنسدانوں نے ثابت کی یہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتی ہے وہاں کہتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا تبھی یہ ہے کہ شہریت اسلامیہ میں کوئی قبضہ ایسی نہیں کوئی پابندی ایسی نہیں کوئی کائلہ رابطہ ایسا نہیں اور کوئی دعا کوئی ندیا ایسی نہیں جو انسان کو تنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو ساری کی ساری اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہو کچھ لوگ آج تک پہنچ گئے کچھ قیمت تک پہنچ جائیں گے کچھ نہیں پہنچ جائیں گے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو اللہ رسول نے تیرے بارے میں بیان کیا تھا وہ تیرے فائدے کی چیزیں بلا وجہ کوئی پابندی شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندیوں کے پاس نہیں کرتا وہ پھر دنیا میں ہی اللہ اس کو دنیا تنگ کر دیتا ہے اور دنیا میں ہی اور پابندیوں میں بچ جاتا ہے سب سے زیادہ آزادی اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسلام کی پابندیوں میں سب سے زیادہ آزادی ہے جو اسلام کی پابندیوں کو چھوڑ کر آزادی تلاش کرتا ہے وہ دنیا میں ہر قسم کی بیماریوں اور مصیبتوں اور کنگیوں کی پنندیوں میں آ جاتا ہے سب سے زیادہ خوشحال اور اچھی صحت والا اور اچھی نفسیات والا اور سب سے زیادہ آزاد بندہ وہ ہوتا ہے جو دلال کا غلام ہو سوتے وقت دیوائیں پڑھ لی یہ نہیں مطالعہ کرتا درد ہو گیا گپے لگاتا رکھنی کے دیکھتا سے ہو گیا یہ ٹھیک نہیں کرنی رضو کرے سو جائے رات اٹھا آدھی رات اور جس کو اچانک کام کھلے وہ یہ پڑھے اس کے بعد جو معاملے اللہ تبارتار کی اس کا نماز شروع کر تو اس کی نماز دور ہو جاتی ہے پھر بعد میں دوبارہ سے ہو گیا صبح اٹھا پھر صبح کے انداز کی تو اس طریقے سے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا اس کی غذا بھی اچھی رہتی ہے اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ دنیاوی فزیکل مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ جنات کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اب لباس کو آپ دیکھ اللہ دوبارہ کو دارہ نے جس طرح کا لباس بتایا ہے وہ ہے کہ بس صاحب نے جسم کو ڈھانپنا ہے اس میں ڈیزائن کیا ہونا چاہیے اتنا تنگ ہونا چاہیے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہم جو کہتے ہیں وہ ایسا کہ سارے لوگوں کی نظر وہاں آ کر کے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی سے نظر بند لگتی ہے اور نظر باد اس عمر کی موت کا سب سے بڑا سبب ہے بیماریوں کا سبب ہے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ اور بڑے بڑے ایکس رے اور بڑے بڑے ڈائگنوز وہ اس سارے فیل ہو جاتے ہیں بیماری کا پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی اس کو نظر لگ رہی ہوتی ہے اور جو شخص ان رفتار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بخ سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو اللہ <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم سونے سے پہلے آخری تین کل پھاڑ کر اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے حسن کو کیا کرتے تھے اللہ یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہمیں خیر کھائی ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے اپنے اولاد کو بھی دم کرنا چاہیے یہ اختار اور یہ دعائیں ہر وقت پڑھنے کی چھوٹی جیبی کتاب اپنی جیب میں رکھے دیکھ کر پڑھتا رہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ساری یاد ہو جائیں اور ایک دعا ہوتی ہے اپنی مرضی کی جواب مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ سے جب آپ کی دوستی لگی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کو یاد رکھتے ہوں گے تو پھر آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ مجھ سے جانے دار اوقات ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اور وضو کرنا اور کملا ہونا یہ جو کے آداب ہے چوبیس گھنٹے کسی وقت آپ ہاتھ اٹھائے گرو کر کے کمرا ہو کر اللہ تعالیٰ سے لانگنا شروع کرے اس میں سب سے پہلے جرا کی تعریفیں کریں سنا پڑے دس بار پڑے بیس بار پڑھے جیسے کوئی بخاری کسی کے دروازے پر آ کر اس کی تعریفیں کرتا ہے تم بڑے سیٹ ہو تمہارے گھر سے کبھی کوئی فرائی نہیں کیا تم تو بہت ہی سارے لوگ تم سے پیدیاب ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تمہاری شہرت ہے میں اسے امید سے آیا ہوں کہ آج میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا یہ ساری تعریفوں کے لائق تعریفیں تیرے دروازے پر آ گیا میں جاؤں گا کبھی آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ کہتا ابا سائیکل لے کر ابا ایک دو بار اس کو دیتا ہے پھر کہتا ہے پھر رکھتا ہے وہ پھر کہتا ہے پھر ایتا ہے وہ کام پر جانے لگتا ہے وہ اس کا کپڑا پکڑ لیتا ہے نہیں جانے دوں گا میری سائیکل نہیں آئی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر سائیکل آ جاتی ہے سائیکل آ جاتی ہے تو بھائیوں بچے سے سکھو کے رب سے کیسے مانگا جاتا ہے اللہ تعالی اللہ کی نا جو چمر کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے ضرور ہے, میں نہیں جاؤں گا آج میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ لوگ تو ان شاء بیان کرتے کرتے ان کو رب کے برابر لا کر کر دیتے ہیں کچھ کو رب سے بھی اوپر لے جاتے ہیں کہتے کہ اللہ کا پکڑا محمد سڑا دے اور محمد پکڑے تو کوئی سڑا نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی حالت یہ ہے بزر کا میدان ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں انجز وانصر اللہ یا اللہ اپنے وعدے پورے کر دے یا اللہ میں یہ ٹوٹے پھوٹے لے کر آ گیا ہوں کسی کے پاؤں میں چپل نہیں کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں کسی کے پاس بچنے کے لیے ڈھال نہیں یا اللہ جو کچھ تھا میں اپنی جمع پی لے کر اللہ تعالی سے اتنا چمٹ چمٹ کا مان رہے تھے یہ فرق ہے عابد اور محمود کا یہ فرق ہے ساجد اور محدود کا یہ فرق ہے حامد اور محمود کا اللہ مبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں, ہیں کہ وہ بکر صدیق ہو اللہ تعالیٰ کو تر سانے لگ گیا آپ کے کند اخبار کو پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ کے سول آپ بس کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے دوبارہ نہیں کرے دعا ختم کی شریف پکڑی کے لال میں گرما دیا یہاں یہ گریں گے اور آج بھی یہاں مرے گا تو سب سے پہلے رسول کی سلا بیان کی جائے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گروپ پڑا جائے گرود کیا ہے کبھی غور کیا گرو کس کو کہتے ہیں اللہم اللہ سن محمد میں تیرا بندہ درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دے اللہ کا وہ محبوب ہے وہ اللہ ان کا محبوب ہے اور وہ رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ اللہ ہمارے میں بھی بھیجتا ہوں اللہ می میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں یا یہ نام وسلم علیہ وسلم تسلیمہ اے مومنوں تم بھی ہم سے کہا کرو کہ ہم اپنے حبیب پر ضرور بھیجیں یہ کیسی ترتیب ہے اللہ کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں میرے فریشتے نہیں کرتے ہیں اور مومنوں تم بھی مجھے کہا کرو کہ میں اپنے حبی پر الحمد سے بھیجوں جب آپ سارے کام کر رہے ہیں تو ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں بات یہ ہے کہ جو جو کہے گا اس کا فائدہ ہے اللہ تو یہ کام پہلے کر ہی رہا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے کرنے کا حکم دیتا ہے اس سے خریشہ بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں تو جب آپ اللہ سے برخاست کرو گے تو نہیں ہوگی بات کہو گیا اللہ اپنے نمی پہ رہنے بھیج رہا مانے گا نہیں مانے گا وہ خود کرتا ہے کرنا کرنے کا حکم دیتا ہے تو جب آپ کہو گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اپنے نبی پہ رہتے بھیج دے تو وہ قبول کرے گا نہیں کرے گا جب وہ تیری اس بات کو قبول کرے گا تو پہلے صفحے پر رب کی صلاح دوسرے سفح پر نبی علیہ السلام پر درو تیری فائل میں تیسرے سفر پر تیری اپنی درخواست لگی ہوئی ہوگی تو میرا راجو ساری قبول کر لے گا اور یہ نہیں کہے گا پہلے دو سب قبول ہے اور نیچے والا قبول نہیں لے گا یہ آپ اس دربار تک تیری فائل پہنچانے کے لیے سہارا لیتے ہیں جنال کی صنعت کا اور اس کے نبی پر دور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور دور یہ الگ سے ایک عبادت ہے الگ سے ایک بہت عظیم عبادت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فدائم بیان کیے دفعہ اللہ تبارہ اس, اس بندے پر دس عقیدے بھیجتا ہے یہ ایسی عظیم عبادت ہے جس کا عجب نقل ملتا ہے آپ اپنے پیارے حدیب کے لیے درود پڑھو یقین کرو کہ اس وقت ہمارا جب یہ اتنا اہم ہے تو میں اللہ سے दे روٹی دے دے پانی دے دے گا نوکری دے دے گا بیوی لے لے یہ کہنے کی بجائے اس میں سے میں کتنا حصہ آپ پر گروتھ کر رکھوں چوتھا کا حصہ ضرور پڑ لوں اور باقی میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے دو حصے درخواست کر لوں اچھی بات ہے اگر زیادہ اچھا ہے. لوں کر لوں ہے زیادہ تو اچھا کہتے جی پھر میں ففٹی ففٹی कर لیتا ہوں اور میں اچھی بات ہے زیادہ کر لوں تو اچھا ہے کہ यह اچھا ہے تو اگر دور ہی پڑھتا چلا جاتا ہوں تو تاثر کرتا فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تیری دفاع فرما دیکھ ایک عظیم ہے فرمایا جمعہ والے دن مجھ پر زیادہ دودھ پڑو جمعے والے دن تمہارا دودھ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کیسے پیش کیا جاتا ہے آخر کے معاملات سارے سے تعلق رکھتے ہیں اس پر نہیں جاتا جاتا تو جب درد پیش کیا جاتا ہے تو پھر جواب بھی دینے ہوں گے جو آدمی سوال جواب کر سکتا ہے وہ کھانا بھی پاتا ہوگا اور جو کھانا کھاتا ہے اور جو اتنا کچھ کرتا ہے کتاب والے نے لکھا پر ان کی بیویاں بھی तो کی جاتی ہے تو یہ پیاس آئی نہیں چلتی مرنے کے بعد کے حالات ایمان کو غیر سے ہیں اور جب ایمانجات ہوتے ہیں وہ لوجیکل نہیں ہوتے نہ ان پر تیاس کیا جاتا ہے جتنا سابت ہو جائے مان لو آپ پر درد پیش کیا جاتا ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر یہ ہے تو پھر وہ بھی ہوگا وہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا یہ, یہ باتیں پیاس کی باتیں ایمان میں نہیں ایمانیات میں اور پھر ایمان بہت میں پیاز نہیں چلتا یہ وہ نکتہ ہے جس پر حیاتی اور مماتیوں کے جھگڑے چلے اور تبدیل ہوئی اور وہ اس سے پیچھے آز نہیں پڑتا وہ اس سے پیچھے نہیں پڑتا وہ, وہ, وہ ایک درائر کو پیش کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت کرتے ہیں اور دوسرے آپ کی قبر مبارک کو اور آپ کی رفات کو ثابت کرتے ہیں آپ کو فوت شدہ ثابت کرتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ اس کو مسلمان نہیں مانتا وہ اس کو مسلمان کی بات کیا ہے جتنا ثابت ہو جائے نہ جا تو میرے بھائی دروس یہ بہت عظیم عبادت ہے پہلے اللہ کی صلاح پڑی جائے پھر دروس پڑا جائے اس کے بعد دو قسم کی دعائیں ہیں جو رسول اللہ, صل اللہ, صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دی ہے اور میں اللہ میں رکھا تھا لا ایک موقع پر یہ دعا پڑھی دوسرے نے دوسرے موقع پر یہ دعا پڑھی پر, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا لقد سآل اللہ فرمایا اس شخص نے اللہ کے اس میں آلم کا واسطہ دیا ہے اور جو اس میں آلو کا واسطہ دیتا ہے اللہ اس کی دعا دیتا. دونوں حدیثوں کے جواب میں آپ نے یہ تو یہ ثابت ہوا دونوں دعائیں جو پڑتا ہے وہ اللہ کے اس میں آلم کا واسطہ دیتا ہے اور جو اس میں آلو کا واسطہ دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو رادا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا یہ دعا کی ابولیت کی نشانی ہے اے اللہ تو تبیر ہے تو میری میرا یہ مشکل کام نکال دے تو وہ ہے مجھے بیٹا کا درد ہے شادی ہے سباہ کر دے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اور اللہ کے اسم نے آلو کا واسطہ اور وہ دو دعائیں ہیں جس میں اللہ کے اسم نے آرو کا لے کر دعائیں اس میں اختلاف ہے بات کہتے حیوم اللہ کا اس میں عالم ہے بات کہتے نفظ اللہ اللہ کا اس میں ہے جو بھی ہو یہ دو دعائیں ہیں جن پر آپ نے فرمایا ہے جو ان دو دعاؤں کا واسطہ لے کر اللہ سے گا اللہ دعا کو حضور سما اسی طرح تو آپ نے شیروں کے ساتھ دعائیں پڑھنے میں پر سے منت فرمایا اور پھر گدا رحمی کی دعا کرنا بس دعائیں کزور قسم کی دینا یہ بھی آپ کی خراب کر دینے والی بات اللہ کے ہوئی تھی اور کسی پہ لام تان کرنا فرمایا اگر وہ دار نہ ہوا تو لال کی پر آ جاتی ہے اس لیے مثبت رہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے جس پہ آپ کو غصہ ہے اس کے لیے مانگو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت اسی طرح رات کے آخری بحر میں فرمایا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہاتھاتا ہے کہ رات کے میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے رات کو پھیلاتا ہے کہ دل میں, میں آسمان دنیا پر فرماتا ہے, اور فرماتا ہے میں بھیل کوئی گنا گار ہے وہ اس سے بخش طلب کرے گا اس کو معاف کر دوں ہاں گا حال میں مستقبل فارثوں کو جو مخلوط ہے سینہ ساتھ لگا دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا دل سے نکلے تو زیادہ قبول ہوتی ہے چوٹ لگی ہو دل کو چوٹ لگی ہو اس وقت جو دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے نہیں پر تا پرواز مگر رکھتی ہے یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے جو دل کو چوٹ لگی ہو اس وقت جو منہ سے دعا نکلے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک کے دربار میں پیش ہو جاتی ہے مضمون کی دعا فرمایا اس کے اور اللہ کے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے والدین کی بچوں کے لیے دعا بہت جلدی عبول ہوتی ہے یہ سب آداب ہیں اور احتیاطیں ہیں اور طریقے ہیں اللہ اخبار کو اطالا زیادہ زیادہ مانگنے کی بھی توفیق دے اور اپنے ذکر انکار کرنے کی بھی توفیق دے اللہ اپنے سے محبت کو قائم کر دے اور جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہمیں اپنے محبوبوں کی طرح پہچان لے اور ہمیں